ی اسنا میں ایک شخص نے یہ کلمات کہے اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کفیرا و سبحان اللہ بکھ رتم و اسیلا اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا ساری تعریف اللہ کے لیے ہے